بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لبیاقن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفقین حتى تاتیہ البینۃ وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب اور مشرقین میں سے کفر کیا باض آنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ جائے۔ رسول من اللہ یتلو صحفاً مطہرہ اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کے سنائے۔ جس میں لکھے پاس کھلی دلیل آ گئی اور ان انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین خالص کرنے والے ہوں وہ یقین اس پاتویت الزکا اور وہ قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں یقصو نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں وزال کا دین القیمہ اور یہ مضبوط دین ہے پختہ ملت ہے ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين یقین يقينا وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا وہ جہنم کی آگ میں ہیں اس میں ہمیشہ رہیں سہنے والے ہیں اولئک هم شر البریا یہی مخلوق میں سے سب سے برے لوگ ہیں ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خير البریا یقینا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں عند جنات عدن تجری من ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ایسے باغات ہیں ہمیش کی والے باغات ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں رضی اللہ عنہم رضو وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا اللہ علی کالیبَََََن خاشیا ابا یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا